فَلَمْ تَغْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَاءَ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی مٹھی میں مٹی لینے اور ان کافروں کی طرف پھینکیں گرنیڈ ہے نا جس, جس کو یہ مٹی لگی وہ سب کے مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا گرنیڈ پھینکا تھا ان کی طرف مارنا کس کا کام ہے مارنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ گولی نہیں مارتی ہے انسان کو گرنیڈ انسان کو نہیں مار سکتا مارنے والا کون ہے اللہ ہے مٹی پھینکی ہے پیغمبر علیہ اللہ نے مٹھی بر کر اور وہ کافر مر گئے ہیں اس لیے کہ موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہیں یہ امریکہ کے اپنے لوگ ہیں یہ سب ڈرامہ ہے کیوں وہی وہ تو لڑتے ہیں وہاں پر کیسے ان کے اپنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ تم عجیب ساد آؤ امریکہ کے پاس تیارے ہیں اس کے پاس بمبار ہیں اس کے پاس ٹینک ہیں اس کے پاس یہ ہے بلاائے اور یہ طالبان مرتے ہی نہیں ہیں کتنا بڑا بیوقوف ہے یہ شخص یہ یہ سمجھتا ہے کہ مارنا یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے یہ احمق ہے نادان ہے بیوقوف ہے پرلے درجے کا بیوقوف ہے جسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مارنا اور زندہ کرنا یہ تو اللہ جل جلالوں کا کام ہے بم کا کام تو نہیں ہے ہم نے ایک ساتھی کو دیکھا بم اس کے اوپر گرا یا ٹھیک ہے دیں اس کے اطراف میں گرا بم اس کے اطراف میں گرا اور اسے اڑا کر بم دور لے گئی وہاں جا کر, وہ اڑ کر گرا ہوا تقریباً ایک ہفتے تک وہ بے ہوش رہا اس کے کان سے خون بہ رہا تھا امریکیوں کی بمباری میں وہ لڑکا زخمی ہوا سب لوگ کہتے تھے کہ یہ شہید ہو چکا ہے لیکن اس کی سانس جاری تھی بعد میں اس کا علاج ہوا اس لڑکے کو میں نے خود دیکھا ہے دو تین سال تک اس کے بعد بھی وہ زندہ رہا جہاد کرتا رہا اس کو ہم عبداللہ بمبا کہتے تھے عبداللہ بم کہتے تھے ہم اسے وہ بےچارہ سنتا نہیں تھا اس بم کے دباؤ سے اس کے کان کے پردے پھٹ گئے تھے بس اتنا ہوا لیکن زندہ تھا سب ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہو گیا ہے گم ہو گیا تھا وہ دور کسی پہاڑ سے اسے ساتھی تلاش کر کے لے کر آئے زندہ پڑا ہوا تھا تو انسان بم سے نہیں مرتا ہے گولی سے نہیں مرتا اللہ کے حکم سے مرتا ہے تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام مٹھی بر کر مٹی پھینک رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں. کوئی بارود نہیں ہے کوئی دھماکہ نہیں ہے لیکن انسان مر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور یہ واقعہ بعد میں ہم نے یہاں انگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا ہے اس کے بارے میں سنائے اے پی فقیر رحمہ اللہ تعالیٰ وزیرستان کے ہیں میرا علی کے قریب ان کا محلہ ہے ان کے مجاہد ساتھیوں کی یہ تاریخ ہے اور واقعات میں لکھا ہوا ہے ان کے مجاہد ساتھی مٹی اٹھا کر انگریزوں کی طرف پھینکتے تھے اور وہ گولی کی شکل میں پھٹتے تھے بم کی طرف پھٹتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے پی فقیر رحمہ اللہ نے خود یا ان کے کسی مجاہد نے انگریز کا جو ٹینک تھا اس کی طرف ایک پتھر پھینکا اور وہ ٹینک جو ہے پتھر میں تبدیل ہو گیا یہ تو اللہ کا کام ہے اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے ما رمی تعیت رمع تن اللہ رما اور ان کافروں کی طرف جب آپ نے مٹھی بھر کر مٹی پھینکی تو یہ آپ نے نہیں پھینکی ولا اللہ رما لیکن یہ اللہ نے پھینکی ہے بظاہر تو آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ مار رہا ہے ان کو منی نمین انحسنا اور تاکہ کرے اللہ تعالی ایمان والوں کا اچھا امتحان اس جنگ کا کیا مقصد ہے اس جنگ کا مقصد ہے امتحان اللہ امتحان کر رہا ہے مسلمانوں کا ان اللہ سمیع ان عالیم یقیناً اللہ تعالی سننے والا ہے باتوں کو علیم جاننے والا ہے کاموں کو ہر چیز کو جانتا ہے ذالکوم یہ تو ہو گیا وہ اللہ مہین کئی دل کافرین اور یہ جان لو کہ اللہ تعالی کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے کافر بہت ساری تدبیریں کر کے آتا ہے جہاز ٹینک سب چیزیں لے کر آیا ہے لیکن وہ طالبان جن کی چپلیں بھی نہیں تھی انہوں نے اس کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ پریشان ہے اس وقت اردو میں کہتے ہیں کھسیاں بلی کھمبا نوچے بلی جو ہے چڑیا کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی تھی چھلانگ ماری تو چڑیا باغ گئی اور کھمبے میں اس کا منہ لگا اب کھمبے کو نوچ رہی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ تو چڑیا کا شکار کر رہی تھی نہیں نہیں میں تو ایسے کھمبے کو دیکھ رہی تھی جب ہاتھ نہیں پہنچتا ہے انگور کو تو کیا کہتا ہے انگور کھٹے ہیں ورنہ میں تو یہ کھا سکتا ہوں امریکہ بچارے کا اب یہ حال ہے کبھی کہ کیا کہتا ہے کبھی کہ کیا کہتا ہے اللہ تباہ کرے اس قدیث کو مکمل تیاری کر کے آیا تھا لیکن اللہ نے تباہ کیا اسے کبھی کہتا ہے کہ ہم افغانستان کی فوج کی مدد کریں گے اور افغانستان کی جو عورتیں ہیں ان کو سبق پڑھائیں گے اور ان کو حقوق دلائیں گے یہ کریں گے اور وہ کریں گے جاؤ اپنے امریکہ میں اپنی عورتوں کو حقوق دو ان کی عورتوں کو تو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ماں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کے بچے کہاں ہیں اور بچوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے گدوں کی طرح خنجیروں کی طرح پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں پہلے اپنے لوگوں کو سنبھالو تم افغانستان میں اور پاکستان میں کیا لوگوں کو سیدھا کرو گے ذالکم یہ تو ہو چکا یعنی جنگ بدر میں ان کافروں پر تو حملہ ہو گیا ہے یہ تو ناکام ہو گئے ہیں ہار گئے ہیں وہ ان اللہ ہم ون کئی اور یہ جان لو کہ اللہ تعالی کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا ہے یا امریکہ یہ تو ہار گیا ہے اب چین کہتا ہے کہ میں بھی آؤں گا ہندوستان کہتا ہے کہ میں بھی آؤں گا آؤ آؤ کوئی بات نہیں ان پٹھانوں کو ان افغانوں کو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے نا غرور کرتا ہے بدماشی کرتا ہے اس کا سر توڑنے کے لیے اللہ نے ان پٹھانوں کو پیدا کیا ہے ان افغانوں کو اور اس افغانستان کی زمین کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے جس کا بھی دماغ خراب ہو جائے اس کا دماغ صحیح کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مستری بٹھائے ہوئے ہیں صرف ایک خالد استاد تو نہیں ہے اور بھی بہت سارے مستری بیٹھے ہوئے ہیں پورے افغانستان میں ایک طرف سے ایم پی تھری بنا رہا ہے تو دوسری طرف سے بم بنا رہا ہے وہ بم جو میز کے نیچے ہوتا ہے نا لوگوں کو تو پتا نہیں ہے کیا کرتا ہے ابھی دکان میں نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ احتکاس میں بیٹھا ہوگا وہ کسی بھی مسجد میں نہیں ہے وہاں سنگر میں کسی اعتقاف میں بیٹھا ہوگا دو تاروں کو پکڑ کے رہے سے بیٹھا ہوتا ہے اللہ مسلام محمد اللہ مصلح محمد بس جب بھی تینک سامنے آیا تو تار کو ایسے لگایا بس چلوار بھی اتر گئی کپڑے بھی اتر گئے ٹانگ جو ہے اس درخت میں لٹکی ہوئی ہے پاؤں جو ہے اس درخت پر لٹکا ہوا ہے سر جو ہے کسی گڈے میں پڑا ہوا ہے اور رات کو ٹی وی میں خبر آتی ہے کہ طالبان نے بم کا دھماکہ کیا اور ہمارے تمام فوجی خیر خیریت ہیں تو خیر خیریت ہے نہیں یہ, یہ افغانستان کافروں کو مارنے کی جگہ ہے یہ افغانستان قبرستان ہے قبرستان سمجھ میں بات یہ کافروں کا قبرستان ہے